الحمد اللہ رسول الکریم بابادف الََََََََََََََََََََن الشیم اسمرحمنرحیم قارتہ حمفربَََََََََََََََََ طلّّہ فقد استمثب الرۃ الطق مقرط عند اندین اََََََََََََََََََََد السلام الله اللہ میرے معزز و محترم بھائیوں گزشتہ دروس میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ وطنیت پرستی کا نظریہ ہمیشہ سے خدا فراموش تہذیبوں کا شعار رہا ہے اور پھر یہود و نصارہ کی مشترکہ کاوشوں سے یہ اسلام دشمن نظریہ عالم اسلام میں داخل ہوا اور اس نظریے کو داخل کرنے کا مقصد یہی تھا کہ خلافت عثمانیہ کی صورت میں مسلمانوں کی جو اجتماعیت اور وحدت باقی تھی اسے ختم کیا جائے اور اس وحدت کو ختم کرنے کے لیے سب سے مؤثر حربہ عالم اسلام کو وطنیت پرستی کی لعنت میں مبتلا کرنا ہے اب یہ وطنیت پرستی کی لعنت مسلمان اقوام کے رگ و ریشہ میں اس طرح پیوس ہو چکی ہے کہ اب وہ اسے اسلام کے مقابلے میں ایک مقدس دین کے حیثیت سے دیکھتے ہیں ایک مومن مسلمان کا جو عملی اعتقادی علمی و جذباتی تعلق اسلام کے ساتھ ہوتا ہے باعین ہی وہ تعلق وطن پرستوں کا دین وطنیت کے ساتھ بھی ہے بلا شبہ وطنیت عصر حاضر میں انسلام کے مقابلے میں ایک مستقل دین کی صورت اختیار کر چکا ہے اس لیے ہم آج کے درس میں اسلام کے مقابلے میں اس دین وطنیت کے عقائد و نظریات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاء شاء اللہ عازیز میرے محترم بھائیو اگر ایک سلیمتبا انسان جو کہ شریعت متحرک کی روح سے واقف ہو اسلامی تعلیمات کی روح کو سمجھتا ہو اگر وہ نیشنلزم یعنی وطنیت پرستی کی تعریف اس کی تاریخ اس کی انشاء اور وطن پرستوں کے افکار و نظریات اور اس وطن پرستی کے نتائج و واقب اور اس کے لوازمات پر ایک سرسری نظر،, نظر ڈالے تو اس پر یہ بات بخوبی واضح ہو جائے گی کہ دین اسلام اور دین وطنیت دو ایسی زیدے ہیں جو کبھی یکجا نہیں ہو سکتی نیشنلزم یعنی وطنیت پرستی کا تصور اور اس کا عملی ڈانچا اس وقت تک ثابت نہیں ہو سکتا جب تک وہ اسلام کی تعلیمات کا مکمل طور پر انکار نہ کر دے اور وہ شریعت متحرک کی روح کی مکمل خلاف ورزی نہ کرے الغرض کہ نیشنلزم تنیت پرستی اسلام کے ساتھ اس کا بالکل ربط نہیں کیا جا سکتا ربط نہیں جوڑا جا سکتا اگر نیشنلزم کو اسلام کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی جائے تو وہ نیشنلزم نہیں رہتا اگر اسلام میں اس کی پیونکاری کی جائے تو وہ اسلام اسلام نہیں رہتا اب ہم مختصرا دین وطنیت کے عقائد آپ حضرت کے سامنے پیش کرتے ہیں جیسا کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ یہ اسلام کے مقابلے میں ایک مستقل دین کی صورت اس زمانے کے اندر اختیار کر چکا ہے جس کے اپنے مستقل عقائد ہیں اپنے نظریات ہے اس کے اپنے اعمال ہے اس ضمن میں پھر اس کے اپنے اپنے نتائج ہیں تو انشاءاللہ العزیز ان عقائد کو سمجھنے کے بعد آپ حضرات کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ وطنیت یہ اس وقت اسلام کے مقابلے میں دین کی حیثیت اختیار کر چکا ہے دین وطنیت کا پہلا عقیدہ یہ ہے کہ وطن کو خدا کا درجہ دینا وطن تن پرست اللہ کے مقابلے میں دین وطنیت کی تعلیمات اور احکامات کو ترجیح دیتے ہیں اور اپنے اقوال اور افعال سے یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ وطن پرست اللہ کے مقابلے میں وطنیت پر مستحکم ایمان رکھتے ہیں اور وہ وطن ہی کو اپنا خدا اور معبود سمجھتے ہیں اور یہ ایک یہ یقینی حقیقت ہے کہ وطن پرستی کے نتیجے میں انسان ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ جہاں انسان اپنے معبود حقیقی یعنی اللہ کے مقابلے میں اس معبود باطل یعنی وطنیت کو خدا تسلیم کر لیتا ہے جیسا کہ ایک مغربی وطن پرست فلسفی ریجن نے کہا تھا کہ ہمارا ایک وطن ہے جس کی بنا لفظ خدا سے پڑی ہے اسی طرح جدیدیت کے مصنف نے اپنی کتاب صفحہ نمبر انتیس پر بھی یہ حقیقت لکھی ہے کہ رومی لوگوں کا اصلی خدا وطن تھا اور قوم کے ہر فرض سے یہی مطالبہ کیا جاتا تھا کہ وہ اپنے ہر چیز کو وطن کے لیے قربان کر دے پھر آگے وہ جدیدیت کی نشتِ ثانیہ کے تحت یہ بات لکھتے ہیں چنانچہ اس دور میں قوم اور قومیت کا جدید تصور پیدا ہوا اور قوم اور وطن کو وہ جگہ دی گئی جو خدا کی ہونی چاہیے اسی حقیقت کو سامنے رکھ کر مفکر اسلام مولانا ندوی رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے کہ یورپ کی قوم اور سلطنتوں نے بھی وطن کو خود ایک معبود بنا لیا تھا اور عبادت و تقدیس کا جتنا تعلق آبد اور معبود کے درمیان ہونا چاہیے یعنی انسان اور اس کے رب کے درمیان انہوں نے اس خود ساختہ معبود کے ساتھ قائم کر لیا یعنی وطنیت کے ساتھ اسی وطنیت کے لیے قربانیاں دینا اسی وطنیت کے راستے میں جنگ کرنا اسی وطنیت کی خاطر جینا اسی کی خاطر مرنا اس پر چڑھاوے کے لیے بے تکلف صدہا انسانوں کا خون بہانا یہ یورپی قوموں کا شعار تھا اور آج کا عالم اسلام بھی اسی ڈگر پر چل رہا ہے دیکھا جائے تو پاکستان کے لوگوں کے اندر بھی وطنیت بالکل خدا کے مقام پر پہنچ چکا ہے اور وہ بھی وطنیت کو آج وہی درجہ دیتے ہیں جیسے کہ یورپی اقواموں نے اس کو خدا کا درجہ دیا تھا آج لاکھوں فوجیوں کا خون ان کے حکمران ان کے جرنیل اسی معبود باطل یعنی وطنیت کے لیے بہا رہے ہیں مظلوم مسلمانوں کا قتل عام بھی اسی خدا یعنی اسی معبود باطل وطنیت کے لیے کیا جا رہا ہے اور شاید اسی حقیقت کو سامنے رکھ کر علامہ اقبال مرحوم رحمہ اللہ نے فرمایا تھا ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے علامہ اقبال مرحوم رحمہ اللہ نے بھی اپنی ایمانی بصیرت سے اور دور رس نگاہی سے وطنیت کی تباہ کاریوں کا جائزہ اور اس کا اندازہ لگا چکے تھے اور اسی وجہ سے انہوں نے اس وطنیت کے خلاف ایک مستقل رسالب تحریر فرمایا اور بعض بڑے علماء کرام سے بھی اس بات پر انہوں نے مخالفت کی اور امت کو آگاہ کیا کہ میں یورپ کے اندر اس نیشنلزم یعنی وطنیت پرستی کے جو تباہ کاریاں اس کے نقصانات جو دیکھ چکا ہوں مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہود و نصارہ اپنی گہری سازشوں سے عالم اسلام کو اس میں مبتلا نہ کر دے چنانچہ ان نے بروقت آگاہ کرنے کے لیے رسالے بھی تحریک کیا تھا عین دروس میں انشاءاللہ ہم اس حوالے سے بھی بات کریں گے بہرحال دین وطنیت کا ایک عقیدہ یہی ہے کہ وطن پرس وطن کو خدا کا درجہ دیتے ہیں اور جیسا کہ ایک مومن مسلمان کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے وطن پرستوں کا وہی تعلق وطن کے ساتھ ہوتا ہے اسی طریقے سے وطن پرستوں کا یہ کلیمہ ہوتا ہے لا الہ الحطن جسے مسلمانوں کا کلیمہ ہے نا لا الہ اللہ وطن پرستوں کا یہ کلیمہ ہے دین وطنیت پر ایمان لانے والے عمل اس کے پیروکار ہوتے ہیں لا الہ وطن مسلمان زندگی کے ہر ہر معاملے کے اندر اسی کلیمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کو سامنے رکھتے ہیں اسی کے خاطر لڑتے ہیں اسی کے خاطر مرتے ہیں اسی کے خاطر جیتے ہیں اسی کے خاطر اپنی عزت مال جان اولاد سب کچھ قربان کرتے ہیں جیسا کہ قرآن کا بھی حکم ہے کہ کل انََََََََََ سولاطى و نسكى و محيا رب کہ انسان کا جینا مرنا اس کے عبادات اس کا سارا نظام صرف اور صرف اللہ کے لئے ہے جب دین دینى وطنيت پر ایمان لانے والے اس کلمے کے قائل ہیں لا الہ الا الوطن کہ ہماری زندگی ہمارا جینا ہمارا مرنا ہماری اولاد سب کچھ وطن کے لیے ہے سب کچھ وطن کے لیے قربان اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ وطنیت کیسے اسلام کی ضد ہے یہ اسلام کے ساتھ بالکل یکجا نہیں ہو سکتا اور یہ پھر ہمارا کوئی اپنا ذاتی مفروضہ نہیں ہے بلکہ عالم اسلام کو نیشنلزم کی لانت میں مبتلا کرنے کے بعد دمش کے راڑیوں سے بھی یہی کلمہ متعارف کرایا گیا کہ آمن تو بالباس رب لا شریک لح ولاروبت دین علیہ صلی حسانی بھی اس وطنیت اور قومیت کے اوپر مستقل ایمان جو ہے لانے کا کہا گیا اور قوم کو اس کے اندر شامل کیا گیا اور پھر یہی وجہ تھی کہ جب عرب عربوں کی اسرائیل کے ساتھ جنگ تھی تو عرب ممالک نے العزت اللہ کے بجائے العزت للعرب کا نعرہ بلند کیا جو بنائی طور پر ان کی بربادی اور شکست کا باعث ٹھہرا اسی طریقے سے دین وطنیت ایمان لانے والوں کا ایک عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ وطنیت یہ ہر چیز پر مقدم اور ہر چیز سے افضل ہے ہر چیز سے بڑھ کر ہے اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہمارے لیے نہیں ہے تو یہ بات تو اظہر میں نشمس ہے کہ وطنی پرستی کا اسلام کے ساتھ تو تعلق ویسے بھی نہیں ہے بلکہ یہ عالم اسلام میں ایک وارداتی نظریہ ہے اب یہ وطن پرستی مسلمانوں کے قلوب اور اذہان میں اس قدر سرایت کر چکا ہے کہ وہ اعلان وطن کو دین و مذہب اور شریعت سے مقدم اور افضل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ دین وطنیت کی راہ میں لڑ کر مردار ہونے والے کو چاہے وہ سکھ ہو یا قادیانی ہو اس کو شہید تک کہہ دیتے ہیں جیسے کہ باجوہ نے کہا تھا کہ مثلاً کوئی بھی ہو شہید ہمارا ہے سکھ مرا اور قتل ہوا تھا اس کو کہا تھا کہ یہ شہید ہے مطلب یہ تھا اس کا کہ وطنیت کے لیے جو بھی لڑ کر مرے خاص ہو شیعہ ہو ہندو ہو قادیانی ہو یہ سب شہید ہے علیہ زب اسی طرح تو ان وطن پرستوں کا یہ نعرہ لگانا کہ وطن یا کفن یہ بھی اس بات کے جو ہے وہ ترجمانی کرتا ہے کہ وطن پرست وطنیت ہی کو سب سے افضل اور برتر سمجھتے ہیں حالانکہ ایک مومن مسلمان کا یہ جذباتی تعلق صرف اور صرف دین اسلام کے ساتھ ہوتا ہے کہ شریعت یا شہادت یہی اہل ایمان کا شعار ہوتا ہے یہاں یہ نقطبی ذہن میں رکھے کہ وطن پرستوں کا وطنیت کے راہ میں لڑ کر مرنے والے کو شہید کہنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ اسلام کے مقابلے میں دین وطنیت کو مستقل دین اور ایک برحق مذہب سمجھتے ہیں اور اسی کی خاطر قربان ہونے کو اخروی کامیابی کا معیار بھی سمجھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ سوشل میڈیا پر اکثر پاکستان ملٹری کے پیج اگر دیکھے جائے تو اس میں بھی اس قسم کے نعرے اور کفری الفاظ آپ کو مل جائیں گے جیسے کہ پاکستان آرمی کے ایک پیج پر لکھا ہوا تھا کہ جیسے کوئی چھوڑ نہیں سکتا اپنا مذہب کچھ ایسے ہی عقیدہ رکھتے ہیں ہم اپنے وطن کے لیے اسی طرح پاکستان آرمی کے کور پیج پر لفظ فوجی کی تعریف کے تحت لکھا ہوا تھا کہ فوجی وہ ہے جو اپنے وطن کی حفاظت میں خود کو مٹھی کر دے اور ماتے پر شکایت کے آثار بھی نہ ہو اسی طریقے سے پاکستان کے سابق جنرل پر مشرف نے بھی یہی نعرہ لگایا تھا کہ سب سے پہلے پاکستان یہ اب پاکستان کا قومی نعرہ بن چکا ہے اور اسی طرح اس کے دوسرے جنرل جنرل اشفاق کیانی نے بھی یہ کہا تھا اپنے فوجی جوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہ یاد رکھو سب سے پہلے پاکستان ہوگا ہمیشہ اور ہر وقت اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وطن پرست وطنیت کو ہی سب سے مقدم سمجھتے ہیں ہر چیز پر اس کو افضلیت دیتے ہیں حالانکہ اسلامی تعلیمات تو اس کے بالکل برعث ہے ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کو اس کے رسول کو دینی تعلیمات اور احکامات کو سب سے برتر اور فائق سمجھتا ہے اور اسی کو ترجیح دیتا ہے اسی طریقے سے دین وطنیت والوں کا ایک عقیدہ یہ ہے اس پر ایمان رکھنے والوں کا کہ عزت و ذلت اور افضلیت کا معیار وطنیت ہے نہ کہ دین اسلام یہ ان کا عقیدہ ہے کہ ہمارا جو وطن ہے اور مخصوص جغرافیہ ہے یہی ہمارے عزت و ذلت دوستی و دشمنی محبت و نفرت کا بددی معیار ہے جیسا کہ یونی اور یونانی اور رومی تہذیبوں کا نظریہ تھا اس وقت بھی ارستو اس حد تک پہنچ چکا تھا کہ یونانیوں کے لیے غیر ملکیوں کے ساتھ وہی برتاؤ واجب ہے جو ایک حیوان کے ساتھ کرتے ہیں یعنی ان کے نزدیک بھی انسانی ہمدردیوں کا دائرۂ صرف اور صرف ان کا مخصوص جغرافیہ تھا آج اگر دیکھا جائے تو یہی حالت عالم اسلام کی بھی ہے بالخصوص پاکستانی اداروں کا حال دیکھیں تو وہ بھی وطنیت کے خاطر مساجد کو شہید کر دیتے ہیں وطنیت کے خاطر مدارس کو بمبار کر دیتے ہیں قرآن کے اوراق کو گندے نالوں میں بہا دیتے ہیں وطنیت کے نام پر سینکڑوں علماء حق مجاہدین کو کفار کے حوالے کر دیتے ہیں اور ایک بڑی تعداد اس کو جالی پولیس مقابلوں کے اندر شہید کر دیتے ہیں کیونکہ یہ پاکستانی ادارے بھی وطنیت کے معاملے میں انہی خدا فراموش تہذیبوں کے نشان قدم پر چل رہے ہیں اور اب پاکستانیوں کے نزدیک بے عزت و ذلت دوستی و دشمنی کا معیار تقوی ایمان نہیں بلکہ صرف اور صرف پاکستانیت ہے اس پاکستان میں موجود اسلام کا دشمن کوئی بھی ہو وہ پاکستانیت کی وجہ سے ان کا محبوب ترین ہوتا ہے جبکہ اس حدود سے باہر اسلام کا ہیرو ہو یا اسلام کا کوئی عظیم مجاہد ہو چونکہ وہ پاکستانیت کے زمرے میں نہیں ہوتا تو وہ ان کا دشمن بن جاتا ہے جبکہ اسلام تو اس کے مقابلے میں عزت و ذت دوستی و دشمنی جنگ و امن اور محبت و نفرت کا معیار صرف ایمان اور تقوی کو قرار دیتا ہے کہ جو ایمان اور تقوی میں ہمارے ساتھ شریک ہو وہی ہمارا بھائی ہے ان اکرم کم ان اللہ اطکا دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دینی حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کی علمی عملی اعتقادی دینی دنیاوی گمراہیوں کی تاریخیوں سے محفوظ فرمائے آمین ثم آمین کا اللّہ بعزیز